اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذكر في الكتاب موسی انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا فلق الله العظیم سوره مریم سے آج کا ہمارا سبق ایت نمبر 51 سے شروع ہوتا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب پر رحم فرمائے ود قرفلتا موسا اللہ جل پیغمبر علیہ اللہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن کریم میں موسا علیہ السلام کا ذکر کیجئے موسا علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمائیے امنا ہوں کا نہخلسن یقیناً وہ ایک چنے ہوئے پیغمبر تھے بہت ساری چیزوں میں سے بہت سارے آدمیوں میں سے کسی ایک دو کو الگ کر لینے کو چھنا ہوا کہتے ہیں سمجھ گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت سارے لوگوں میں سے چھنے ہوئے منتخب کی ہوئے پیغمبر تھے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا رسول تھے پیغمبر تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَن اور ہم نے انہیں طور پہاڑ کے دائیں طرف سے پکارا وہ مدین شہر سے آ رہے تھے تو پہاڑ ان کے دہی طرف تھا تو ہم نے ان کو پہاڑ کی داٮٔی طرف سے پکارا آواز دی وہ کربنا ہم نے اس کو نزدیک بلا کر آہستہ سے بات کی اللہ جل جلال فرما رہا ہے اور اس وقت اللہ تعالی نے ان کو پیغمبری عطا کی اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اللہ نے فرمایا کہ یہ پھینک دو تو جب پھینک دی تو وہ سانپ بن گیا ڈرنے لگ گئے تو اللہ جل نے کہا کہ اس لاٹھی کو پکڑ لو ڈرو نہیں یہ دوبارہ سے لاٹھی بن جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا پھر وہ فرعون کی طرف گئے فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل جو کہ علیہ السلام کی قوم ہے اس کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا یعنی اپنی قوم کو غلامی سے آزاد کرنے کا مطالبہ کیا فیراؤن نے بات نہیں مانی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اس کے سامنے ایسے چھوڑا وہ اتنے بڑے اجدہے کی شکل میں بدل گیا یہ لاٹھی بہت بڑے سامپ اور اجدہے کی شکل میں بدل گئی وَوَحَبْنَا لَهُمِ الرَّحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کا بھائی عطا کیا ہارون پیغمبر بنا کر دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں سوائے ہارون علیہ السلاۃ والسلام کی ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر ہی عطا کیا دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھائی کرنے والا بھائی کون سا ہے یعنی وہ کون سا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے مگر طائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں حیران ہو کر دیکھتی رہی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ کون سا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ احسان کیا ہے اور بہت بڑا احسان کیا ہے بہت بڑی اچھائی کی ہے تو دوسرے نے کہا کہ وہ موسا ہے موسا علیہ السلام ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ تعالیٰ سے پیغمبری مانگی تھی اور پیغمبری سے بڑھ کر اور کون سی نعمت دنیا میں ہو سکتی ہے پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے دنیا میں تو موسا علیہ السلات نے دعا کر کے اپنے بھائی کے لیے پیغمبری مانگی تھی یہاں پر اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او حب نہ لہو میں رحمتی اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی مہربانی سے اخا ہار نبیا ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر اس لیے ان کو ہارون علیہ السلات وسلام کو حبت اللہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تحفہ اسماعیل اور اے محمد علیہ السلام آپ قرآن کریم میں اسماعیل کا ذکر کیجئے ان کان سعد کلوادی یقیناََ وہ وعدے کے سچے تھے وہ کان رسول اور وہ رسول تھے نبی تھے پیغمبر تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا دوسرے پیغمبر جو ہے وہ وعدے کے سچے نہیں تھے نہیں سب کے سب سچے تھے لیکن یہ ان کی خصوصیت ہے کہ یہ بہت زیادہ سچے تھے اور ان کے سچائی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کریں میں اللہ کے لیے قربان ہوں انہوں نے جو وعدہ اپنے والد کے ساتھ کیا اس وعدے کو انہوں نے وفا کیا اور حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلط نے ہاتھ میں چھری لی اور اسماعیل علیہ السلط السلام لیٹ گئے ان کے سامنے بھاگ نہیں گئے لیٹ گئے اور کہا کہ آپ اللہ کا حکم جو ہے وہ جاری کریں مجھے ذبح کریں جب چھری چلائی تو چھری نہیں چل رہی تھی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بیچ دیا اور اس دمبے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلط وسلام کی قربانی قبول کی ان کی قربانی بھی قبول کی اور ان کو زندگی بھی عطا کی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے امتحان کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا سمجھ گئے اسماعیل علیہ السلام السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا آپ یہاں میرا انتظار کریں کہ انہوں نے تین دن تک انتظار کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں ایک سال تک وہاں وہ انتظار کرتے رہے اتنے زیادہ وعدے کے سچے تھے اسی طرح کا واقعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو کہا تھا اس وقت وہ پیغمبر بھی نہیں تھے کہ میں آپ سے ابھی ملنے آ رہا ہوں تین دن تک آب علیہ السلام وہیں پر انتظار کرتے رہے اس شخص کا وعدے کا سچا ہونا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں کل آپ سے ملوں گی یا ملوں گا تو ضروری ہے کہ آپ اس سے ملے اگر آپ کے پاس کوئی شریع ازر نہ ہو ورنہ گنا ہوگا وعدہ خلافی بہت بڑا جرم ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس ابھی دو منٹ میں آتا ہوں اور پھر غائب گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی علامت ہے اذا وعدہ اخلاف جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے وہ ادا آدھا غدرہ۔ وعدہ کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے تو اس لیے ہمیں وعدہ کر کے خیانت نہیں کرنی چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وعدہ وفا کرنا ضروری ہے لیکن کس وقت ضروری ہے اگر اس میں گناہ نہ ہو مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر گانا سنیں گے تو وفا کریں گے گنا ہے نا یہ ہم دونوں مل کر جھوٹ بولیں گے ہم دونوں مل کر کوئی غلط بات کریں گے کوئی غلط ویڈیو دیکھیں گے تو یہ گنا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے وعدہ بھی غلط ہوا یہ اور اگر اس کو وفا کیا کہ دونوں نے مل کر گانا سنا تو اور بھی بڑا گنا ہوا تو اس لیے آپ کون سا وعدہ وفا کریں گے جو جائز ہو بات سمجھ میں رہی ہے وکانیام الحم سلا و زکواتی اور اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام حکم کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کاموں کا حکم نہیں کرتے تھے مطلب یہ کہ خصوصی طور پر نماز ادا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے اور اپنی قوم کو حکم دیتے تھے وکا نائند مردیا اور اسماعیل علیہ السلاۃ اپنے رب کو بہت پسندیدہ تھے اللہ اکبر اللہ ان سے محبت کرتا تھا اللہ ان کو پسند کرتا تھا جس شخص کو اللہ پسند کرے اس کو اور کیا چاہیے اور یہی اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی اولاد سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو یعنی ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام بھی اللہ کو پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلّۃ والسلام بھی اللہ کو محبوب تھے اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے ادریس قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے انکان صدیق نبی یقیناً وہ بھی سچے پیغمبر تھے مکان علیہ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا ہم نے ان کو عزت دی بہت عزت والے آدمی سال علیہ السلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے اور سکھایا ہے ادریس علیہ سلاۃ وسلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کپڑے سینا سکھایا ہے اپنی قوم کو اس سے پہلے لوگ کھال وغیرہ پہنا کرتے تھے ادری ساہ علیہ اللہ نے آ کر یہ کپڑے بننا اور پھر ان کپڑوں کو سینا درزی کا جو کام ہے یہ انہوں نے سکھایا ہے اور ادری ساہ علیہ السلات وہ سب سے پہلے پیغمبر ہے جنہوں نے گاڑی بنائی ہے سمجھ ماری بات یہ جو, جو ٹائر ہے نا پہیا لکڑی کے پہیے انہوں نے بنائے ہیں اور گوڑا گاڑی بیل گاڑی یہ گاڑیاں پھر انہوں نے بنائی اور ادریس علیہ جہاد کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف اللہ جلال جلالہ فرماتا ہے کہ یہ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے ابھی یہاں پر زکریہ ہے یحیاء ہے عیسیٰ ہے موسیٰ ہے مریم ہے ابراہیم ہے ادریس ہے اسماعیل ہے علیہم مسلمات و یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے بہت احسان کیا ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی ہم نے ان کو پیغمبر بنایا اور پیغمبری جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے حافظ قرآن بن گیا ایک بچہ جو ہے عالم دین بن گیا پیغمبر تو بہت بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا نام اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا مینی نند الرت آدم یہ وہ پیغمبر ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں امن سر اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو کہ نوحلیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کر لیے تھے اور ابراہیم اور یاقوبہ علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں سے بھی ہیں کچھ امم من حدینہ وشتبینہ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن پر ہم نے نعمتیں کی ہیں یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے لیکن جب اللہ جل جلالہ کے احکام ان کے سامنے بیان کیے جاتے تھے تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے اچھے انسانوں کی یہی علامت ہے اچھے انسانوں کی یہی نشانی ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کا حکم اللہ جل جلالہ کی شریعت ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتے وہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تو آج جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ملک میں نافذ نہیں کرتے پاکستان کو مسلمان ملک کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی عدالتوں میں دفتروں میں محکموں میں نافذ نہیں کرتے یہ ظالم لوگ ہیں یہ پیغمبروں کے طریقے سے دور ہیں پیغمبروں کے طریقے پر وہی آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں اور احکام پڑے جاتے ہیں تو وہ فورن سجدے میں گر جاتے ہیں یعنی تسلیم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنائے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے وطن پاکستان میں اور پوری دنیا میں اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے بہترین انداز میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی خلق ہی محمد اجمائین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ